نحمد و نصلی و نسلم على رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آله و اصحابہ بارک و صلی, صلی علیه السلام علیکم خواتین و آپ پسیدہ پروگرام دم دکھی دلوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جلیل حاضر خدمت ہے۔ ناظرین حضرت سید بن مسیب رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وز الکریم کے ہمراہ قبرستان سے گزرے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القبور اب پھر فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنی خبریں پہلے سناؤ گے یا ہم اپنی خبریں تم کو پہلے سنائیں ناز ایک قبر کے اندر سے ایک آواز آتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکات یا امیر المومنین ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ہمارے بعد دنیا میں کیا ہوا فرمایا کہ تمہاری بیویاں دوسری شادیاں کر چکی ہیں تمہارے مال مکمل طور پر پٹ چکے ہیں تمہاری اولادیں جو تم نے چھوڑی تھیں وہ یتیموں کے زمرے میں آتی تھیں اور وہ گھر جو تم نے پختہ بنائے تھے آج اس کے اندر دشمن آباد ہیں اب تم اپنا حال سناؤ کے قبر کے اندر تمہارے ساتھ کیا معاملات ہیں عرض کرتے ہیں کہ ہمارے کفن مکمل طور پر پھٹ چکے ہیں ہمارے بال مکمل طور پر بکھر چکے ہیں ہماری کھال کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں اور ہماری آنکھیں ہمارے رخساروں پر بہ گئی ہیں اور ہمارے نتنوں کا پیپ بن کر مستقل بہ ہے جیسا کیا تھا ویسا ہی پا رہے ہیں جو چھوڑ کر آئے تھے وہ آج حاصل کر رہے ہیں یعنی جس امال کو ہم نے دنیا میں کیا تھا دراصل وہ امال کی سزا آج ہمیں مل رہی ہے عظیم بات یہی ہے کہ جو آپ کر کے جاتے ہیں وہی دراصل آپ باتیں آج دنیا بہت ترقی کر چکی ہے آج دنیا بہت ترقی کے مدارس طے کر چکی ہے لیکن قانون قدرت صاحب ایک ہی ہے اور وہ قانون قدرت کیا ہے کہ جو پرچہ آپ کو اگزامینیشن ہال میں حل کرنا ہے اگر آپ نے اس میں ذرا سا پسو پیش کیا یا, یا آپ نے حاضر دماغی سے کام نہ لیا یا آپ نے اس پرچے کو صحیح فلفل نہ کیا تو نتیجہ ناظرین یہ نکلے گا کہ جب آپ کا پرچہ اسمنٹ کے لیے پیش کیا جائے گا تو اس کے بعد اس کے اوپر لکھ دیا جائے گا کہ آپ مکمل طور پر فیلور ہو چکے ہیں اور وہ جو لال پین سے لکھا ہوا فیلور ہوگا ناظرین اس کو کوئی بھی پاس کرنے میں تبدیل نہیں کر سکتا اس لیے کہ دنیا کا پرچا آپ کے ہاتھ میں دے دیا, دیا گیا تھا اور آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ یہ آپ کے کمپلسری سبجیکٹس ہیں اور اس میں کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے کمپلسری سبجیکٹس کو آپشنل سبجیکٹس میں شامل مت کرنا اور آپشنشنل سبجیکٹس میں جو چاہو تم کر لینا لیکن ناظرین ہم نے کیا یہ کمپلسری سبجیکٹس کو آپشنل سبجیکٹس میں تبدیل کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جن سوالات کے جوابات ہمیں اس پرچے میں فلفل فل کرنے چاہیے تھے ہم نے مکمل طور پر اس سے صرف نظر کیا اب جب ہم قبر میں اتار دیے گئے تو ہم رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں ناظرین مرتا ہے میں ابھی استاد میں بھی اس پر گفتگو کر رہا تھا کہ جب موت آتی ہے تو انسان کو اس بات کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ کاش مجھے ابھی تھوڑی سی محلت عمل مل جاتی کاش مجھے اور تھوڑا سا موقع مل جاتا کہ میں مزید کچھ اچھے اعمال کر لیتا لیکن اس کے بعد اس کو موقع نہیں ملے گا ارے جس حسن پہ بڑا ہمیں ناز ہوا کرتا ہے ذرا سوچیں تو صحیح کہ جب ہم منو منوٹنو مٹی کے نیچے دبا دیے جائیں گے اور اس کے بعد جب ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا اور اس وقت ہماری آنکھیں ہمارے رخسار پر بہ کر ختم ہو جائیں گی اس وقت جب ہمارے نقلوں سے پیپ آنا شروع ہو جائے گا اس وقت جب ہمارا کفن پھٹ کے بکھر کے ختم ہو جائے گا اس وقت جب ہماری کھال کے ٹکڑے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اس وقت ہمارا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا آج دنیا کی مستی میں مست دنیا کی مستی میں مگن آج دنیا کے مال دنیا کی عیش دنیا کی عشرت میں اپنے آپ کو ہم نے اس حد تک مبتلا کر دیا ہے کہ اب اس کے بعد ہم کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہیں لیکن ناظرین مولا علی کی کرم نوازی دیکھیے ہم پر کہ انہوں نے ایک قبر سے جب اس کے حال دریافت کیا تو وہ حال جب پتہ چلتا ہے تو در وہ ہمارے لیے ایک مشلے راہ ہے کیا بہت حوصن کے پیچھے اپنے آپ کو گرویدہ بنایا بہت مار کے پیچھے اپنے آپ کو گرویدہ بنایا دنیا کی تمام آسائشیں ہم نے حاصل کی اپنی اولادوں کے لیے ہم جو کچھ کرنا چاہتے تھے اور جتنا کچھ کرنا چاہتے تھے ہم نے اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کی لیکن جب ہم قبر میں اتار دیے گئے تو وہ جو بیویاں تھیں انہوں نے دوسری شادیاں کرنی وہ جو بچے تھے وہ یتیموں میں شمار ہونے لگے ارے جن پختہ مکانات کی ہم مثال دیا کرتے تھے کہ صاحب ہماری بلڈنگس بہت اونچی ہیں ہمارے مکانات بہت اونچے ہیں ہمارے محلات بہت پختہ ہیں بہت اونچے ہیں بڑے خوبصورت حسین قالین اس میں ہم نے بچھا کے رکھے ہیں بڑے دبی اس میں موجود ہیں کوئی چیز،, چیز کام نہیں آئے گی کہ ہمارے مکانات پر وہ دشمن قبضہ کر لیں گے جو ہماری جان کے ختم ہونے کے منتظر ہیں یعنی منتظر ہیں اس بات کے کہ کب موت آئے اس شخص کو اور کب ہم اس کی جائیداد پر قابض ہو جائیں بس ایک بات کام آئے گی اور بات کیا کام آئے گی کہ آج ماشاء اللہ مغفرت کے اشرے کے افتدا ہو چکی ہے آج ناظرین پہلا دن گزر چکا ہے ابھی ہمارے پاس گنتیاں باقی ہیں ابھی ہمارے پاس مغفرت کے اشرے کے ساتھ نجات کا اشرہ بھی موجود ہو ارے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم مغفرت کے اشرے اور نجات کے اشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا دیں اور منا لیں اس پاک پروردگار کی ذات کو کہ جس نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کر کر کے اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو لوگوں میں شامل کروا لیں جو اس کے بخش بخشائے ہوئے ہیں جو اس کے وہ بندے ہیں جو انعام طبقہ بندے ہیں اور اس کے وہ بندے ہیں جن کے دائیں ہاتھوں میں ان کا نام اماد دیا جائے گا ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آپ جانتے ہیں تشریف فرما ہے سرپرست سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ محترم جناب مولانا بشیر فاروق کے قادری صاحب انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی بھی شامل کریں گے اور آپ سے گفتگو بھی کریں گے لیکن آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سوقفے کے بعد خواتین دخی دنوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جمع اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب اپنے پیسے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السّلام جنید بول رہے ہیں. جی بات کر رہا ہوں جنید میں میں تو آپ کی شکر گزار ہوں میں بہت آ کے وزیفے پڑتی ہوں حضرت کے हم. اور میں آپ سے یہ دو باتیں پوچھنا چاہتی ہوں آپ کون اور کہاں سے, بات سے بول رہے ہیں میں اپنا نام نہیں بتانا فرمائیے हم. تو پہلے تو آپ نے میرے بیٹے کو انہوں نے بتایا تھا کہ, کہ کاروبار میں بندش ہے اور وہ جو پڑھنے کے لیے تھے یا یافلام اور شریف اور یا حیو کو سب پڑوں اب یہ پوچھنا تھا کہ وہ بندش ختم ہوئی ہے کہ نہیں جیسے کاروبار بالکل ابھی تک نہیں پچھٹ ہوا تو اور میں اپنے بارے میں پوچھ میں بہت بیمار رہتی ہوں مجھے پٹوک میں بہت کھچا رہتا ہے میٹھے میں بھی ہے اور مجھے ویکنیس اتنی ہو رہی ہے کہ میں نا ایسے لگتے میں چلا ہوں جاتا وہ کام اور میں صاحب کون سی دوائی لوں لوں یا ڈاکٹر اللہ بہت کریم آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام جنید بھائی میں نے ایک وزیفہ پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ بھائی ہوتے ہیں تو وہ ہمارے بہن میں کافی مشکل آتے ہیں تو میں ان کے پاس جانا چاہتی تھی تو اس کے لیے مجھے وظیفہ چاہیے دوسرا یہ کہ میری والدہ بہت بیمار رہتی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ان کو مطلب اللہ تعالیٰ ایسا مشکلات بنائے کہ عمرہ کروا جو رے خج کر لیں اپنی لائف میں اور تیسرا میں یہ پہلے بھی میں نے کوشچن آپ سے کیا تھا کہ مجھے جواب دیا اس کا ڈا کہ میں نے ایک ایکٹس مین باندھ بھاری تو اس کے لیے مطلب میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے مطلب یہ کہ کوئی کھانا وغیرہ بنا رہے اپنا مجھے خود تھوڑا کال کے شارٹ کٹ خود کر سکتی ہوں پانچ دس منٹ میں اچھا بات یہ ہے کہ یہ ساری مسئلہ ہے آپ کسی ایسے پروگرام میں کال کیجئے گا جس میں مفتیان میرے ساتھ تشریف فرما ہوں انشاءاللہ شاء آپ کو جواب دیں گے آپ کو بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم ہلو جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی بات کر رہے ہیں جی بات کر رہا ہوں کون ہوتا میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں رحیلہ بات کر رہی ہوں سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں تو ابھی اولاد نہیں ہے میں نے بہت زیادہ جسنا جسنا کسی نے بتایا اسی طرح میں نے کیا لیکن کوئی بھی ابھی تک افاقہ نہیں ہوا تو میں نے آپ کا پروگرام میں نے دیکھا روز دیکھتی ہوں مجھے بہت شوق ہے نا میں آپ کو ریکویسٹ کروں میرا یہ مسئلہ آپ حل کریں بابا جی کو سلام میرا کہیے گا سلام بہت کا حل بتائیے گا پلیز بہت آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم حضرت وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حرصا کیا فرمائیں بہن اگر آپ کو اس بات کا شبہ ہے کہ بیٹے کے اوپر عملیات ختم نہیں ہوئے تو ایک علماء کرام وظیفہ عشا فرماتے ہیں کہ وہ اگر کسی کو یہ بات کا خدشہ رہتا ہے کہ میرے اوپر عملیات ختم نہیں ہو رہے تو صرف اکیس مرتبہ ہر نماز کے بعد یا یابدوں کا کرے کیسے بھی عملیات ہوں گے وہ انشاءاللہ شاء چند دنوں میں ختم ہو جائیں گے ان تو اپنے بیٹے سے کہہ دیں کہ یا کادو یا کاب یا, یا قابدو یہ اکیس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں بقیہ وظائر جو پڑھ رہی ہیں یا ہیو یا کیومو یا سلام اس کو بھی جائز رکھیں دوسرا آپ نے کہا کہ میرے میری ہڈیوں میں درد رہتا ہے تو اس ہڈیوں کے درد کے لیے ایک سو مرتبہ یا غنیو یا غنیو یا, غنیو یا غنی یہ اللہ کا نام پڑھ لیں ہر نماز کے بعد اور ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھوں کو پورے بدن پر ملیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے جسموں میں آپ کے پٹھوں میں جو درد ہے وہ سب دور ہو جائے گا انشاءاللہ جی شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی جنید بیٹا میں لاہور سے بول رہی ہوں جی کون بات کر رہی میں جی کاف والے سے میرا نام شروع ہوتا ہے سات ستمبر کو میری مولانا صاحب سے بات ہوئی تھی تو بیٹا میرے بہو اور بیٹے کا چکر ہے وہ مجھے بالکل برداشت نہیں کر دی میرا اکلوتا بیٹا میں چودہ سال سے یہی چکر پڑا وہ مجھے گھر نہیں آنے دیتی لیکن مولانا صاحب نے سورا قدر مجھے عشاء کی نماز کے بعد اور سات سو چھیاسی مرتبہ بسم اللہ رحمان پڑا وہ میں پڑھ رہی ہوں لیکن اس کا اللہ کے فضل و کرم سے یہ فائدہ ہوا کہ میرا بیٹا پچھلے ہفتے مجھے ملنے آیا ہے مشکل. لیکن وہ مجھے بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ خود اس کو بہو کا فون کر لیں مجھے یہ بتا دیں میں کیا کروں میں بڑی دکھی ہوں میں اس سات سال کی عمر میں کدھر جاؤں خدا رہا میری مدد کرے اور خصوصی دعا میری بانجی نبیندہ اس کو جس میں کینسر ہے میں نے ساری مولانا صاحب کہ سارے ظاہر پڑے ہیں وہاں سے منگوا کے چودہ برس سے آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ سے نہیں ملتا میں بیٹا مل رہا <verbess looks> مل رہا ہے, لیکن وہ یہی ہر دفعہ یہ ہوتا ہے میں تو جاب چھوڑ کے دو ہزار سال کے بعد ان کے پاس جاتی آتی رہی ہوں لیکن yeah. دس مہینے لاہور دو مہینے وہاں میرے ماں باپ نہیں ہے میں کب تک بھائی, بھائی ہوں بیٹھ اور اولادوں میں کتنی اولادیں ہیں بیٹا ایک ہی بیٹا ہے بہار کے اعلی آفیسر پاکستان ایئر فورس میں ہے وہ آپ کو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے کتنی مصیبتوں سے اس کی پرورش کی ہے آپ کی بہو آپ سے جاتی ہوں بڑا فسار ہاتھ تک اس نے میرے پاس I'm tired. ہاتھ تک اٹھایا بڑی گندی زبان بھی بولتی ہے میں آپ کو بتا نہیں دیس بارہ میں لیکن اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میں تین مہینے سے پچھلے مولانا سا سورا کرانا وہ لاہور آیا تھا مجھے ملنے آیا لیکن آپ کہتے ہیں امی آپ اس کو خود ہو آپ کی بہو نے جب آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو آپ کی ساف زیادہ نہیں وہ بھی صاف لگ جاتا ہے کچھ نہیں اور سامنے موجود میں نے بھی ایک دن گا رہی نکال نکالی میں اپنے جو ہے وہ جاب دلائی کرتی میں نے نوکری کر کے ڈھائی سال کا تھا اس کی باپ نے شادی دوسری کر دی تھی جس نے مجھے نوکری کرتے دیکھا وہ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے بچے کو پالا کہاں بیٹھ کے میں نے کہا میرے اللہ نے پالا میں تو ماں تھی جو میرے ہوں میں نے پوری اعلیٰ آفسر ہے ماشاء اللہ میں یہ نکل کے رینک کا ماں میں آپ کی کال پہ کلام کروں گا اور ضرور کروں گا آپ سے ملاقات کروں گا انشاءاللہ اللہ ایک مختصر کے دکھی دنوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے بریک سے پہلے نازین آپ تمام لوگوں نے سنا کہ ایک ساٹھ سالہ ماں کی جب کال آئی تو جو جملے ان کے منہ سے ادا ہو رہے تھے در وہ جملے نہیں تھے بلکہ وہ نشتر تھے جو ان تمام دنیا کے بیٹوں کے سینوں پر چل رہے تھے جو اپنی ماں سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں منشتر ناظرین ان تمام بہت پر چل رہے تھے جو اپنی ساس کو ساس نہیں بلکہ اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھا کرتی ہیں ذرا تو سب نے جلایا اب وہ جہاز کے ذریعے سے ہواؤں میں اور فضاؤں میں اڑا کرتا ہے اس بد کو اور بے وقوف شخص کو اتنا نہیں پتا کہ یہ جو فضائیں اور ہوایں جس میں میں پرواز کیا کرتا ہوں یہ تو میری ماں کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اور جو بہو اپنی ساس کے منہ پر تماچا مارتی ہے ان کو گالیاں دیتی ہے اس کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ ایک لمحے کے لیے اپنی سانس کی جگہ اسی جگہ پہ اپنی ماں کو رکھ کے دیکھ لے اور تصور کرے کہ کیا وہ اپنی ماں کو اسی انداز سے گالیاں دے سکتی ہے اسی انداز سے تماچے مار سکتی ہے تو ناظرین مکمل طور پر نفی میں جواب آئے گا بس اللہ تعالی ہم نوجوانوں کو اخل سلیم بتا کرے کہ ماں باپ تو آٹھ آٹھ دس دس اولادوں کو پال پوس کے جوان کر دیا کرتے ہیں بڑا کر دیا کرتے ہیں لیکن بدنسیب ہے وہ اولاد جو آٹھ آٹھ دس دس مل کے بھی ماں باپ کو سنبھال نہیں سکتے اور بڑھاپے میں ان کی خدمت نہیں کر سکتے ایک اور کالر بھی شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم ہلو, ہلو السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام جنید بھائی میں اٹک سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے آ, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری امی بیمار ہیں تو انہیں کوئی اسٹمک کا پرابلم ہے تو ہم لوگ ان کے کافی ٹیسٹ بھی کروا چکے ہیں چیک بھی کروا چکے ہیں لیکن مطلب ٹھیک آتے لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو ابھی ایک مہینہ پہلے ان کے طبیعے کے نیچے سے تعویذ بھی نکلا ہے تو مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا پتا ان کی کوئی تعویذ رہتی چیزوں اللہ کا گھر میں مطلب شکر ہے ہر چیز کا لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی کیا بہن آپ نے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کیا اور اپنی کامیابیوں کے لیے ہم سے وظائف پہلے منگوائے تھے جو آپ نے پڑھے بھی ہیں الحمدللہ اس سے آپ کو فوائد ملے اب مزید آپ کو وظائف چاہیے تھے تو جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے حل کے لئے یہ ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں اس کے بعد سورہ تبارک سورہ ملک اس کی تلاوت کریں اور اس کے بعد پانچ سو مرتبہ یافتہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں سورہ یاسین سورہ ملک سوریہ ملک انتی سے پارے میں ہے سوریہ یاسین تو آپ جانتی ہیں اور اس کے بعد پانچ سو مرتبہ یافتہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں ان اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری ہو جائے ان شاء اللہ جس کے بعد کی سے رائلہ بین الحمدللہ رب العالمین ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو اولاد کے وجہ بھجواتے ہیں آپ کو بہادر آباد بہادرآباد قرآن پر خط لکھنا ہوگا اور خط لکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ امید رکھیے گا کہ ان اللہ تعالیٰ میں آپ کو اولاد کی بجائے بھجواؤں گا یہاں ایک مزید آپ کو پیش کر دیتا ہوں روزانہ تحجد کی نماز کے بعد دس تصبیاں یا خالقو یا خالقو یا خالق اللہ تعالیٰ خالق ہے پیدا کرنے والا ہے آپ کی شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ضرور اولاد نصیب ہوگی اور آپ نے جو کسی اور خاتون نبیلہ کا تذکرہ کیا ہے ان کے لیے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سیرافت ان فرمائے کے حوالے سے بہن اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے پر اور آپ پر اور سارے مسلمانوں پر رحم فرمائے اور ہر مسلمان کو اپنے مقام مرتبے کو سمجھنے والا بنائے جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کے بیٹے کی طرف سے اور آپ کی بہو کی طرف سے یہ بہت زیادہ ناروا سلوک ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے جنید صاحب نے اپنے طور پر جو کچھ کہنا تھا کہا ہے اللہ کرے سارے مسلمانوں کو یہ عقل آ جائے ہماری ذمہ داری کیا ہے پانچ تسبیاں یا مصورو یا مصورو یا مصور اللہ کا نام مصور ہے اور وہ پوری کائنات کی تصویریں بنانے والا ہے صورتیں بنانے والا ہے مسائل حل کرنے والا ہے ضرور آپ کی آپ کی بہو کے دل میں بھی آپ کے لیے رحم پیدا کر دے گا ایک بات آپ نے مجھ سے کہی کہ مجھے میرے بیٹے نے کہا کہ بہو کو فون کرو کوئی بات نہ فون جو جھکتا ہے اس کو بلندی عطا فرماتا اس کے کی کال کے حوالے سے کیا فرمائیے بہن آپ نے کہا کہ والدہ ماجدہ کے تکیے کے نیچے سے تعویذ نکلا ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ والدہ صاحبہ پر کسی نے کوئی عملیات وغیرہ کر دی ہیں اگر کچھ ایسا ہوگا تو آپ کا مسئلہ پیاری بہن میرے پاس اٹک سے نوٹ ہو چکا ہے میں الحمدللہ رب العالمین قرآن پاک کی صورتوں کی مدد لیتا ہوا آپ کی والدہ ماجدہ کے عملیات کا خاتمہ کروں گا اور آپ نے جو متبین کے پریشانی بتائی دمے کی اس پریشانی سے نجات کے لیے دو سو چھبیس مرتبہ ہر نماز کے بعد یا باریو یا باریو یا باری باری اللہ تعالی ہے اس کے مان ہے پیدا کرنے والا اللہ تعالی پیدا کرنے والا بھی ہے اور صحتیں بھی دینے والا ہے ضرور صحت عطا کرے گا ہو سکے تو سیلانی ورثے اور حیدرآباد کراچی کے بطے پر خطر لکھ دے پیاری بہن میں والدہ صاحبہ کے لیے تاویزات نقش وغائف اور پینے کے تعویذ بجاؤں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے امراض دور ہو جائیں گے انشاءاللہ جی شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم بیٹا جی بات کر رہا ہوں اچھا, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں فرمائیے میں بھی ایک بیوی ہوں آٹھ بچے کی ماں ہوں ماشاء دو بیٹیاں ہیں چھ بیٹے ہیں मاشااللہ. میرا جو ہسبینڈ ہے ان کا برا سلوک ہے بچے کے ساتھ जवान جوان بیٹے ہیں ماشاء اللہ ان کے لیے بری کیا کروں اللہ کر دوسری جگہ الٹے سیدھے بیٹھتے ہیں دوسری اور پہ بٹھاتے ہیں कौन? اس کے سارے کام لگتے ہیں آپ کس بچوں کے سوال لڑ رہے ہیں دن رات بیٹے کے ساتھ بتائیں کیا کروں نہیں میں سمجھا نہیں آپ کے شوہر جو ہیں وہ دوسری خواتین کے ساتھ نہیں اور عمر کیا ہے ان کی ان کی ساٹھ بارہ سال عمر ہے جی ساٹھ سال سے اوپر ہے ساٹھ برس کی عمر میں ہے اوپر ہے مطلب ساٹھ برس کی عمر میں یہ آفان ہے ان کے؟ کی یہ اس کا امال ایسا ہی ہے اللہ سمجھا مولانا بالکل سمجھ گیا ماں جی بالکل سمجھ گیا میں بات یہ ہے کہ میں تو کیا سمجھا اب تو زمانہ سمجھ گیا کہ ہم کہاں پر چلے گئے اور کیا کر رہے ہیں بہرحال ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ سے ایک مختصر روقے کے بعد اب دلوں کا سہارا کے آخری سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے آخری کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے کون ہیں السلام علیکم السلام السلام علیکم جنید وعلیکم السلام کیا بھائی آپ کا الحمد للہ کی بہت دعا ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر مولانا صاحب کو بھی میری طرح سے بہت سلام جی اور کہاں سے بات کر رہی ہوں میں فیصلہ بہاد سے بات کر رہی میرا نام نا, نا ہے سلامجی. جنا الحمد للہ آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہے نا کہ ہم جتنی بھی تاریخ کریں نا وہ بہت کم ہے اس کی بہت شکریہ بہت شکریہ میں نا جن سے پہلے نماز تو شروع سے پڑھتی تھی یعنی کہ کرتی تھی نماز وغیرہ پڑتی لیکن آپ کا پروگرام دیکھ کے میں نے عبادت کرنی باقی جو ایک ہوتی ہے نا کہ اللہ کی عبادت کرنی وہ شروع کی اشوار کی نماز پڑھنی شروع کی چار کی نماز پڑھنی شروع کی کیونکہ جب مولانا صاحب کہتے تھے نا تب مجھے لگتا تھا کہ میں پڑھوں میں دیکھوں کہ کیا چیز ہوتی ہے کیا ملتا ہے اس سے واہ مشورہ اور دوسرا یہ دینیت بھائی تو یہ تو بتا دیجئے کہ ملا کیا آپ کو ملا تو بہت کچھ لیکن جنید بھائی ایک چیز ہے جب میں دنیاوی دنیا میں تھی نا یعنی کہ مجھے سب نماز پڑھ لی محب وہ محب چیز نہیں تھی جو اللہ کا ذکر ہر وقت آپ کے دل سے نکلتا ہے ٹھیک ہے تو بے تین تو تھی مجھے وہ تب مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ مجھے سکون کیوں نہیں ہے لیکن جب سے احا. میں اطلاع نہیں آئی ہوں نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میں اللہ کو پانا چاہتی ہوں نا وہ مجھے مل نہیں رہا اچھا اب مجھے نا ہر جگہ ناکامیابی اس طریقے کیسا فیل ہوتا ہے نا قبل فیل ہوتی ہے کہ میں بھی مکمل نہیں ہوں اور میں اپنی سٹڈی پہ بھی پہنچ جاؤں گا کہ پتا نہیں کہ شاید میں جو اس لائن میں آ گئی ہوں <سلام> شاید اللہ کو پانی نہیں پہاڑ اللہ کریم سکھنا چاہتے اس کا قرب اچھا اب آپ مسئلہ یہی ہے کہ قرب حاصل کرنا چاہتی ہے اسی کے بارے میں ٹھیک ہے اللہ کریم بہت پیاری سوچ ماشاء اللہ اور بہت سے راز کھولتے ہیں جب اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے بہت مختصر وقت ہے کیا فرمائیے بہن آپ نے میرے شہر کراچی سے کال کی ہے اور کہا کہ میرے آٹھ بچے ہیں اور شوہر سب میں دلچسپی لیتے ہیں دلچسپی لیتا ہوں صحیح, فرما، صحیح فرمایا میرے پیارے آکا صلی اللہ تعالی وسلم نے آکا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنی خوبصورت بیویوں کو چھوڑ کر بدصورت عورتوں کے پیچھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اپنے سلیم عطا فرمائے اور گمراہی کے اس راستے سے نکال دے تین تصبیاں یعنی تین سو مرتبہ یا باستوں یا باستوں یا باسطو پڑھا کرے اور جس وقت گھر میں شوہر ہوں تو یہ تسبیح پڑ کر جو ہے اپنے شوہر کو کوئی بھی کھانا پکائیں اس پر دم کر کے کھلا دیا کریں ان شاء اللہ یہ اس گمراہی سے نکل آئیں گے انشاءاللہ شاء اللہ جی اور آخری کے حوالے سے میں اللہ تعالی آپ کو اپنا قرب عطا فرمائے اپنی اس مراد کے لیے تین ہزار ایک سو مرتبہ لفظ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا, یا اللہ دن کے کسی بھی کسی بھی ایک نماز میں آپ اپنے معمول میں اس بات کو شامل کر لیں کہ یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ آپ کو تین ہزار ایک سو پڑھنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس وقت کی برکت سے آپ کی نیک مرادیں پوری ہوں گی اور قرب ال بھی نفیس ہوگی ان شاء اللہ جس پروگرام کی آخری کالسی ناظرین ڈاٹ کام پہ میں منتظر رہوں گا آپ کے فیڈ بیک کا اجازت دیں اپنے میزبان جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی مناسب اللہ حافظ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم. الحمد رب والصلاة والسلام سید الانبیاء اللہ محمد الحمد اللہ علیہ وسلم ما احو. یا محمد الراحمین, الراحمین, الراحمین یا ارحم الراحمین اے ہمیں ہماری ماں سے زیادہ چاہنے والے پروردگار ہم تیرے گناہ گار بندے اس ماہ رمضان کی بارہویں شب میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تیری بارگاہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیل جلیلہ کو پکڑتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہے اے رحمت والے پروردگار تیری رحمت سما چھم برس رہی ہے ہر رمضان کی رات پکار پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی منگتا اے، اے ہمارے پیارے اللہ ہم تیرے منگتے تیرے محتاج تیرے لاچار بندے تیرے در پر آ گئے ہیں تیرے در سے بڑھ کر کوئی در نہیں تھی اتا سے بڑھ کر کوئی اتار نہیں تیری مدد سے بڑھ کر کوئی مدد نہیں مولا ہم تیرا در چھوڑ کر جائیں تو کہا جائے کس کو پکارے کون ارے ہمارے پیارے پیارے پیارے اللہ تجھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تمام نبیوں کا واسطہ صدیقین شودا صالحین کا واسطہ سید الشودا کا واسطہ حسنین کریمین کا واسطہ خاتون جنت کا واسطہ غوق اعظم کا واسطہ باری تعالی ہم سب کی ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مرادوں کو پورا پربھاؤ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے آمین ہماری آمین ہمارے والدین اور حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے اہل ایمان آئے ہیں آئیں گے سب کی بخشش فرما دے آمین مولا جتنی بیماریاں ہم مسلمانوں کو پریشان کر رہی ہیں اے الحال سب کی بیماریاں دور ہو جائیں آمین, آمین یا اللہ جن کے شوہر گمراہ ہو گئے ان کے شوہروں کو ہدایت عطا فرما آمین جن کی بیویاں گمراہ ہو گئی ان کی بیویوں کو ہدایت طا فرم آمین, امین جن کے بچے اور بچیاں گمراہ ہو گئے انہیں راہ راست عطا فرما آمین, آمین ہر گھر میں سکون اور صحت عطا فرما آمین, آمین پروردگاہ روزی کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں آمین قرضوں کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں آمین کہ اللہ جو مرادیں اگر آج سے پہلے تیری, تیری بارگاہ میں مانگ رہے ہیں تو مرادیں بھی پوری ہو جائیں آمین جن حاجتوں کے رت سے دعائیں کرتے چلے آ رہے ہیں مہدا کچھ دعائیں بھی پوری ہو جائیں امین پورا کورب طلب کرتے ہیں مہدا اپنا قرب فرما کور معرفت کے سمندر میں ہوتا لگانا چاہتے ہماری مدد فرما بھاؤ ہمیں عالم جتنے مسلمان بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی بچیوں کے رشتے ہو جائیں امیر جو اولاد کے لیے دکھ جھیل رہے ہیں مولا ان کو اچھی اولاد صحت من مل جائے امیر باری تالا ہم پوری دنیا کے مسلمان تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے حاضر ہیں ہم سب کی اور ساری دنیا کے تمام مسلمانوں کی جتنی بھی پریشانیاں اور بیماریاں ہیں ساری کی ساری دور پر ہم سب کی اور ساری دنیا کے تمام